سنرحمن اللہ علیہ وحمۃ اللہ برطبر سکن میں مجھے تمام خوراً گرامی اور تمام سامعین کسم السلام عرص کرتے ہیں شکر الرحمۃ السلیہ در باب و درس نمبر تینتالیس فورٹی صفحہ نمبر باسٹھ اور آخری پیراگراف نزانہ کلاس ہو جنیت اور دل ہندی واشن و شاید شکر گندید اللہ شاہجۂ ساؤ سید پوسپتھون جو سہ شاہ شکر پوتھون دو بہت روزانہ اکاون رکت سنت پوی تفصیل اتھو. چونت تو ہیں شکر جو وہ حضرت واحد ایک حصہ دے سجا شکر ایک حصہ سجائے تلاوت دو سزے تھا باقی ہر نماز میں بھی دو ساز تھا لیکن شکر جے وہ ایک ہی دہ ہے اور یہ سزا کب کرنا ہے اور یہ سجا جو ہے ایک حصہ سجاتن واحد مجرت تقبیر و رافلیہ دینے اس سجے میں جاتے ہوئے آپ کو اللہ اکبر پڑھنے, پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے خالی ہے تقبیر سے ملاد کے مجراد تقبیر یا اللہ اکبر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ورف الدین ہاتھوں کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اس سجے کے لیے قصت اور سجے میں کیا وغیرہ میں اس کے علاوہ بعد میں مقصد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے تشدد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے میں سے مسلم ہے تو مسئلہ صرف آپ نے ایک سجزہ کرنا ہے دل میں سجدہ شکر کے نیتن اسجد تو سجدہ شکر قربت اللّہ اللہ کے دل میں یہ نیت سوچ کر یا زبان پر گزاری کر کے اپنے نے میں جانا ہے واحٰ اور یہ سجدہ شکر اب کب کیا جاتا ہے عام طور پر فرمتے واہ یہ سجدہ امن ام شکر نعمت یا ایک ایسے نعمت کے آپ کو پہنچنے پہ تشلے آپ تک پہنچی وہ نعمت لا لایات سے وہ ایسے جگہ سے ایسے موقع پر جس جہاں آپ کو وہ نعمت پہنچنے کا ممکن ہی نہیں تھا عام طور پر گمان نہیں ہوتا تھا ایسی موسم میں اس وقت یہ چیز مجھے مل جائے تو آپ کو اچانک مل گیا فراس آپ کو کبھی پیسے کی ضرورت تھی اچانک کوئی نہ کوئی بہانا ہو کے اللہ نے وہ پیسہ آپ کے ہاتھوں میں پہنچا دیا ہاں جی جیسے مند یا کوئی ایک بچے کو امتحان میں جو ہے اس نے اچھے بہت اچھے نمبر آئے خود کو امید نہیں تھا وہ اچھا نمبر گیا ہاں تو وہ اللہ کے شکر کرے تو جہاں فرمان لی شکر نعمت نہیں کسی نعمت کے اس کو ملنے پہ تسل ولے جو تک پہنچے منہی سے ایسے جگہ سے لایا تصپ جس کا اسے گھمانتا نہیں تھا تو کسی بھی نعمت کے ظاہری باتیں نہیں کوئی بھی نعمت جواب آپ کو ملے گا تو آپ اس پر اللہ کا شکر کریں یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا بول کے کیونکہ جب بھی بندہ جو ہے اللہ کے طرف سے آنے والی نعمتوں پر شکر کریں گے تو قرآن وعدہ ہے اللہ کا کہ ان شر تم لازد نقم بندہ اگر تم میری طرف سے پہنچنے والی نعمتوں پر شکر کرتے رہو خواہ ب نعمت ظاہری خواب بات نہیں تمہیں میں نعمتوں میں اور ضرور اضافہ کروں گا اللہ فرمت لاز دن نقم یہ جو لام ہے بعد میں آنے والا وہ نون ہے وہ دونوں جو ہے تاکید پیدا کرتے ہیں یعنی پھر میں ضرور ضرور تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا ہاں جی دن ضرور ضرور تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا یہ فرمائیں تو لہٰذا جو ہے انسان عادت ڈالیں کی اگر آپ چاہتے ہیں آپ, آپ کے پاس پیسہ آ جائے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت کریں آپ کے گھرولو مالی مشکلات حل ہو جائیں تو جو بھی حقی سے حقی نعمت آپ کو اللہ کی طرف سے دیکھیں ہاں جی اس پر اللہ کا شاکر ہو جائے تو پھر اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے یہ اللہ کا قرآن وعدہ ہے تو یا کسی نعمت کے پہنچنے پر ظاہری باتیں نہیں. کوئی بھی ہاں جی اولی یہ بلیتن یتی یا ایک ایسی بلا مثلاً کوئی مصوبات کوئی بیماری کوئی پریشانی کوئی ٹینشن ہاں جی اس کے دفاع ہونے پہ منہا یشنو جس سے آپ او خود کو بچایا جا رہا تھا ایک بیماری تھا جس کا آپ کو بہت ڈر تھا اس سے آپ کے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے اللہ نے اس پہ شوہا دے دیا کوئی دشمن تھا اس سے آپ کو بہت خطرہ تھا اللہ نے اس دشمن کو ہلاک کر دیا یا دشمن سے آپ کو نجات دلایا کوئی بھی پریشانی آپ کے ادھر متوجہ تھا جو اس سے آپ بہت ڈر رہے تھے خطرہ محسوس کر رہی تھی اللہ نے وہ خطرہ آپ سے ٹال دیا تو کہتے ہیں اولیدا فی بلی کسی ایسی بلا کے دباؤ ہونے پر منہا یشتنیب جس سے وہ بندہ اجتناب کر رہا تھا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سجے میں گر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں آپ سجدہ شکر کریں ہو اس سجے میں کیا پڑھیں گے فرمائے فیاقول آپ پڑھے گا سجدے میں یا شا جو چاہیں مینا شکری شکر کے الفاظ شکر کے الفاظ آپ اپنی زبان میں جو زبان آپ کو آتی ہے زبان میں آپ شکر کے کلمات اللہ کو ادا کریں گے پرواد تیرے شکر تو نے مجھے امتحان میں کامیاب کیا تیرے شکر تو نے مجھے بیماری سے شفا دیا شکر تو نے مجھے دشمن کو ہلاک کیا اس سے مجھے نجات دلایا اس طرح جو بھی آپ اپنی زبان پہ آتے ہیں اللہ کا اس طرح شکر وہ دعا اور دعائیں کلمات پڑھیں کما یلیکو لے جیسا آپ کے حالت کے مناسبت رکھتے ہیں ہاں جی جیسے آپ کے حالت سے من کوئی بیماری ہے تو اسی حساب سے بیماری سے شبھا ہو اس حساب سے کوئی پاس ہو گیا حساب سے کوئی بڑی نعمت ملے اسی حساب سے جو بھی آپ کو اللہ نے نعمت دیا ہے اسی حساب سے آپ کے حال کے مطابق اللہ کے لیے شکر اور دعا کی کلمات پڑھیں اور والد فی مقالی یا آپ کے زبان پر جو بھی دعائیہ اور شکریہ کلمات جاری ہوتی ہیں وہ آپ پڑھیں اس کے لیے کوئی الفاظ کی قید نہیں ہے ہاں جی الفاظ کی قید بینی ہے جو بھی الفاظ صاحب کے ذہن میں آتے ہیں کلمات آتے ہیں آ پڑھیں اس لیے چونکہ سہذ شکر کے اس مقام پر آپ لوگوں کو ایک بات سے یہ بھی بتاتے چلوں ابھی ہمارے نرواشی دنیا میں کچھ برآ دران جو ہے ہمارے وہ صبح کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اور عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سزۂ شکر کرنا صحیح نہیں سمجھتے تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتا کے رکھوں شامہ بالکل یہ شدۂ شکر آپ کریں گے تو یہ بھی اس شکے کی اس شکر سرجۂ شرکی سے بالت کو سامنے رکھیں تو آپ بالکل سہزۂ شکر کر سکتے ہیں ہاں جی سہزۂ شکر جو کریں نماز کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے مانوی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دے نماز پڑھنے کا اللہ کے قرب اختیار کرنے کا اللہ کے عظیم فرضے پر عمل کرنے کا جو کہ دین کا ستون ہے اس پر جو ہے یہ جب دنیا آپ کو کوئی پیسہ ملا امتحان میں پاس ہو گئے بیماری تھی اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں تو نماز جیسے عظیم فرضے کی توفیق پر کہ اگر یہ نہ پڑھیں انسان جہنم میں چلے جاتے ہیں. یہ پڑھیں تو انسان بحث کے لائق بن جاتے ہیں. اس عظیم نعمت کی توفیق پر ہم کیوں سزا شکون نہیں کریں سجۂۂ شکر کے لیے کوئی منع نہیں ہے کہیں بھی منع نہیں لہٰذا آپ جب چاہیں سجۂ شکر کر سکتے ہیں ہاں کرنے آپ کو ثواب ملے گا کوئی منع نہیں ہے جن جی لوگوں نے جو ہے کہا مکرو ہے نیب کرنا چاہیے وہ ان کی دلیل بالکل پختہ نہیں ہے وہ دلیل بالکل کمزور دلیل ہے ہاں جی علامہ بشیر نے ایک دلیل نواز صوفے میں لکھا تھا کیونکہ البتہ فقع میں یہ <coughs> پڑھا یہ پڑھا کہ عصر اور صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا مقروع ہے ٹھیک ہے نا بلکہ دعائیں پڑھنا قرآن کی تلاوات کرنا صبح اور عصر کی نماز وہ زیادہ افسل ہے نفل نماز پڑھنا مقروع ہے تو علامہ اسی سے قیاس کیا تھا نوض صفحے میں کہ بھائی نفل نماز پڑھنا مقروع ہے تو نفل نماز پڑھنا مقروع ہونے سے اب نماز سجد نماز کے اعضا میں سے ایک جوس میں سے ایک جوز ہے نماز مقرو ہے تو سرز مقرو ہے یہ ان کی دلیل تھا اور کوئی دلیل نہیں تھا جبکہ یہ دلیل بالکل غلط ہے کیوں لیکن نفل نماز ایک الگ چیز ہے سج شکر ایک الگ چیز ہے ہاں جی تو ایک چیز کیا جی نماز کے مقروع ہونے سے سرجۂ شکر کے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا لہٰذا ایک تو تعلق نہیں ایک بات لہٰذا ان کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے دو الگ موضوع ہے ایک موضوع کے مقرون سے دوسرا موضوع مقروح نے ہرگز لازم نہیں آتے ایک بات دوسری بات یہ اگر علامہ کی اس بات کو اس دلیل کو قبول کیا جائے کہ انہوں نے کہا اگر نفل نماز مقروح ہے تو اس لیے سجدہ میں کل کل مغروح جوس مقروع ہو گیا پھر تو کیا نفل نماس کا جو صرف سجدہ ہے یا اور بھی چیزیں ہیں نفل نماز کے اندر علم کا پڑھنا بھی ہے صورت کا پڑھنا بھی ہے کوئی بھی صورت کا پڑھنا صحان صحان ابلاع ہے صُبح ابلعظم ہے خدا کے حمد ہے درود شریف ہے وہ سب بھی تو اچھا نفل کے اذاب میں شامل ہے پھر تو نوجولاً الرواسِ دنیا کے لیے صبح کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد موقع کو لگانا پڑے گا تو اس کے بعد نہ وہ قرآن پڑھ سکیں گے نہ کوئی علم شریف پڑھ سکیں گے نہ کوئی اور تصبی تعلیم پڑھ سکیں گے چونکہ وہ سارے تو نماز کے اذاب میں سے ہے نفل کے اذام میں سے ہے ان کی یہ دلیل بالکل سخیف ہے میں نے خود علامہ محروم جب زندہ تھا کراچی جب آپ تک ایک دفعہ مدرسے کے وہ دفتر بندی میں شروع پہلا آیا تھا میں نے اسی عصر کی نماز کے بعد میں نے اسی مسجد کی محراب میں ہی علامہ صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا تو ان کے پاس کوئی یہی جو نواز صفے میں لکھا ہے اسی کے علاوہ کوئی معقول جواب نہیں تھا ٹھیک نا جی ہمارے پیرانے تحریکات ابھی موجودہ باپیروں اسے پہلے مروں. ہمارے اس سے پہلے بابون واشمر ہمارے تمام سعدات اسفاج و علماء ہیں باپ جو علماء ہیں وہ سب اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں لہٰذا جو کرنا چاہیں کریں ہاں اسے کرنے میں کوئی کواط نہیں ہے ثواب ہے اجر ہے ہمیں کرنا واجب نہیں ہے ہاں جی کوئی بھی سجدہ سا ہو جو ہے چور کرنا واجب نہیں ہے کریں گے تو آپ کو ثواب ضرور ہے اب باقی رہے کے روزانہ کی جو سنت نوازے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے بحث میں پڑھیں گے کیونکہ پھر کلپ بڑا ہو جائے گا جگہ اس میں نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ کل کے دراز میں پڑھیں گے